ان الحمد للہ وسلام على رسول اللہ ولا علیہ وصحب اجمعین بعد بابف اللہ من الشيطان الرجيم إن من انفاطمن الله فمن حجل بی تو ر فلا عليه أن يتوفى بهما ومن تواخر فن اللہ شاکرنعلیم انََََََََََ صفا بل مروتا بے شک صفا اور مروا من الر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فمن حَجَّ البیتا بس جو حج کرے بیت اللہ کا او تمارہ یا عمرہ کرے فلا جناحا علیہ پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر انوا فما کہ طواف کرے وہ ان دونوں کا ومن تبو آخر اور جو بھی نیکی کرے بھلائی سے فعن اللہ پسب شک اللہ شاکر قدر کرنے والا علیم جاننے والا ہے یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے چونکہ بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اس کا تذکرہ پہلے گزرا ہے اور جب انہوں نے اپنے بیٹے اور اس کی والدہ کو اس جگہ پر چھوڑا تھا تو پھر یہ صفا اور مروہ کے درمیان اماں ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے اور یہ حج اور عمرے کے اندر اس کی سعی کو ایک باقاعدہ رکن کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی یہ سلسلہ جاری رہا تا آ کے مشرقین نے کچھ شرکیہ رسومات اور طریقے جو باقی چیزوں میں ایجاد کیے تو حج کے اندر بھی یہ سلسلے انہوں نے داخل کر دیے صفا پہاڑی پر اساف نامی بت کو یہ نصب کیا اور مروہ پر نائلہ کو نائلہ بھی ایک بت تھا خاتون تھی اس کے نام کا بت بنایا گیا تھا تو یہ دو بت صفا اور مربع پر نصب کیے گئے اور مشرقین جب حج اور عمرے کے لیے آتے تو ان کا استلام کرتے تھے ان کو بوسہ دیتے تھے اور اس کو وہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور نیکی کا کام سمجھتے تھے تو جب اسلام میں پھر احکام نادل ہوئے عقیدوں کی اصلاح ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو صحیح کا عمل ہے اس کو اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ مشرقین کی طرف سے یہ شرکیہ رسومات ادا کی جاتی رہی ہیں اور یہ صفا مروہ پر یہ بتوں کا نصب کرنا اور پھر مشرقین کی طرف سے ان کا استلام کرنا اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سعی نہیں کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کو نادل فرما کے حکم دے دیا کہ صفا اور مروع کے درمیان تم نے سعی کرنی ہے یہ اس کا شان نزول ہے حضرت عربہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اس میں فلا چنا فا اگر کوئی صفا مروہ کا درمیان صحیح کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں نہیں کرتا تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے نا اس آیت سے تو یہ مانا نکلتا ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نہیں یہ معنی اس سے نہیں نکلتا اگر معنی یہ مقصود ہوتا تو اس میں الفاظ یہ چاہیے تھے کہ فمن حَجَّ الْبَيْتَ عَوِعْتَ مَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتْتَوَّفَ بِهِمَا یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصلاح کی اور عروع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر یہ تم جو مانا لے رہے ہو اگر یہ معنی ہوتا تو یہاں کہنا چاہیے تھا اللہ یہ طبافہ کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر نہ بھی ان کا طباف کیا جائے حالانکہ الفاظ یہ ہیں ان تبفا بہما تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ اس سے یہ معنی بالکل نہیں نکلتا یہاں گناہ کی نفی تو ہو رہی ہے لیکن صحیح کی نفی نہیں ہو رہی یہ عروا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ مشرقین عرب یہاں جب کہ انہوں نے یہ بت نصب کر رکھے تھے اور لات نامی بت انہوں نے الگ سے اس کو نصب کر رکھا تھا تو کچھ لوگ لات کی آ کے اس سے استلام کرتے اور پھر یہاں پر صفح اور مربع کے درمیان صحیح کو اچھا نہ جانتے ایسے بھی لوگ موجود تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہ اس سارے قصے کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ یہ سب شرکیہ رسومات تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا اور پاک کر دیا شرک سے ان تمام چیزوں کو اب اللہ کی طرف سے حکم ہے واجب ہے کہ جو بھی حج کرے اور عمرہ کرے وہ صفا اور مروا کے درمیان سعیق کرے تو یہ شان نزول ہے اس آیت کا فرمایا ان صفا بل مروا کا منش صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے بالکل قریب اب تو خیر وہ بہت ہی زیادہ ان کو کھرچ کھر خر کے چھوٹا کر دیا گیا باقی صرف ایک نشان ہی باقی رہ گیا ہے لیکن یہ شروع سے بھی دو چھوٹی پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ فرمایا من شاعر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں شاعر شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا مانا ہے کہ شریعت کے اندر وہ ظاہری علامت جو انسان کی عبادت کا اللہ کے سامنے اظہار کرے اس کو شعیرہ اور اس کی جمع شاعر کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ علامتیں دین کے اندر ظاہر کر دی گئی ہیں اور عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں جو سب کو نظر آتی ہیں ان کو یہ ہے شاعر بہت ساری چیزیں اللہ کی شاعر میں شامل ہیں تو یہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں بھی شاعر میں شامل ہیں یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں ان کے آنا اور یہاں عبادت کو حج اور عمرے کو ادا کرنا یہ اللہ تعالی کی بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں ہیں فمن حجل بے تا اب تمارا فلاں جناح علیہ ہے فا بہما کہ جو شخص بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا وہ طواف کرے تو طواف سے برات یہاں صحیح ہے یہاں صحیح ہے صفا اور مربع کے درمیان کچھ جگہ ہے جس کا مقرر کیا گیا ہے کہ وہاں تیز چلا جاتا ہے جی یعنی جس طرح بندہ دوڑنے کی کیفیت میں ہوتا ہے اس کو صفا اور مربع کے درمیان صحیح کہتے ہیں صفا سے یہ صحیح شروع ہوتی ہے اور ساتواں چکر مربع کے اوپر جا کے مکمل ہوتا ہے اور درمیان میں کچھ جگہ ہے جس میں تیز قدموں کے ساتھ دوڑنے کے انداز میں چلنا ہوتا ہے معروف یہی ہے اس کے اندر تاریخی طور پر کہ حضرت حاجرہ انہوں نے یہ دوڑ دوڑ کے چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں یا کوئی لوگ ان کو نظر آ جائیں کہ جو ان کے ان ضرورتوں کو پورا کریں کیونکہ بچہ بلک رہا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں تو وہ چاہتی تھی کوئی دور سے کوئی نظر آ جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے اس مناسبت سے اللہ تعالی نے اس کو بھی شاعر کے اندر شامل کر دیا اس کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا ومن تبا خیرن فعن اللہ شاکرن علیم فرمایا جو بھی نیک عمل کرے خیر بھلائی کے کام کرے اس میں مطلق یعنی نیکی کا کی دعوت ہے ترغیب ہے حج بھی نے کی ہے عمرہ بھی نے کی ہے باقی بھی بہت ساری نیکیاں ہیں تو فرمایا کہ یہ جتنے نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو ادا کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا بہت بڑا ادر دے گا وہ بڑا ہی قدردان ہے شاکر اسی سے شکور مبالغہ آتا ہے اس کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر عطا فرمائے تو اللہ تعالی کی اس صفت کے اظہار کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے شاکر یا شکو عمل تھوڑا ہو بندے کا لیکن اللہ اس کی نسبت اجر زیادہ دے دے پر اِنَّ انزلنا من الب نا ممبا دما بنا صف الکتاب الحم اللہ ان الدینہ بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انزلنا جو ہم نے نازل کیا من البینات روشن دلیلوں سے ولہدا اور ہدایت یعنی وہ ہدایت کو بھی چھپاتے ہیں اور روشن دلائل کو بھی چھپاتے ہیں من بعد ما بَيَّنَ الله بعد اس کے کہ بیان کر دیا واضح کر دیا ہم نے اس کو لنا سے لوگوں کے لیے فل کتاب کتاب میں اولئ کا یہ لوگ يلعنهم الله لعنت کرتا ہے ان پر اللہ و يلعنهم اللاعنون اور لانت کرتے ہیں ان پر سب لانت کرنے والے ہاں جی کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں یہ چھپانے والے کون ہیں اور کیا چیز ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے ابن کثیر کہتے ہیں یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے اور چھپانے والوں سے مراد یہود ہیں یہودیوں کی یہ خصلت تھی کہ وہ کتاب کو بدلتے تھے تعریف کرتے تھے حقائق کو چھپاتے تھے بدل دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو جس طرح چاہتے ڈھال لیتے تھے آپ یہ بیانات پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں سنائے ہیں تو یہودی یہ کام کرتے تھے انہوں نے اپنی کتاب تورات کو بدل بھی دیا تھا اس کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ان کو چھپا بھی لیا تھا تو یہاں کیا مراد ہے کیا چیز چھپائی انہوں نے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو چھپایا جو تورات کے اندر موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کے متعلق آپ کی صفات کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان ہوا تھا تو ان ظالموں نے وہ سب کچھ چھپا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہ بن نظیر بن قریضہ اور بنو و کے یہودی قبیلے اور اوس قدرج کے مشرقین قبیلے جو مدینے کے اندر آباد تھے ان کی آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں یہودی قبائل بھی ان لڑائیوں میں شریک رہتے تھے تو اوس قدرج کی اور ان یہودی قبائل قبائل کی جب لڑائیاں ہوتی۔ تو یہ یہودی کہا کرتے تھے بھائی عنقریب ایک رسول دنیا میں آنے والا ہے وہ دنیا میں شرک کا خاتمہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرے گا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے اور خضرت کے لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اس رسول کے ساتھ مل کر اور پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے یہ باتیں کہا کرتے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہو گئی اور آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد ان ظالموں نے اپنا پرانا انکار والا رویہ حسد بغض اناد اور کینے رکھنے والا رویہ جو نبیوں کے ساتھ ان کا پہلے سے بھی رہا شریعتوں کے ساتھ جو رویہ ان, ان کا رہا تو وہی ربیہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا اور وہ ساری اپنی باتیں بدل گئے اور کہتے تھے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے جن کی باتیں ہم کرتے تھے وہ اور ہیں یہ اور ہیں اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہوں کما یار فونا اے نبی وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ان کا حسد ان کو اس مقام پہ لے آیا ہے کہ یہ صاف انکار کر رہے ہیں آپ کا آپ کی رسالت کا آپ کی آ, آپ کی وہی اور ان ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں تو اسی کا تذکرہ یہاں بھی ہو رہا ہے فرمایا وہ لوگ جنہوں جو چھپاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ کی لائی ہوئی کتاب کو شریعت کو جو چھپاتے ہیں حالانکہ ان کی کتاب کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے تو یہ یہودی ظالم وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے بھی لانت کی ہے اور یہ باقی بھی سارے ان کے اوپر لانت کرتے ہیں اور یہ لانت کا سلسلہ ان کے اوپر قیامت تک جاری رہے گا یہودی ملعون ہیں ان کے جو بڑے بڑے چرائم ہیں ان جرائم میں بہت بڑا جرم بلکہ سب سے بڑا جرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کتاب میں پڑھ کر انہوں نے جو انکار کیا جو مخالفت کی اور مخالفت میں جو شدت اختیار کی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو ملروم قرار دیا اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور باقی سارے بھی ان کے اوپر لانت کرتے ہیں اگلی آیت کے اندر یہ بات آ رہی ہے جی کون کون ہے اولا کلحم لانت اللّہ سے اجماعین اللہ بھی لانت کرتا ہے اللہ کے فرشتے بھی لانت کرتے اور سب نیک لوگ وہ بھی لانت کرتے ہیں اور یہ لانت کا سلسلہ ان کے اوپر قیامت تک جاری رہے گا کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ اللہ اکبر جن پر اللہ لانت کرے اور اللہ اللہ کے فرشتے جن کے اوپر لانت کرے اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ رحمت نادل کرے اور جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں اور نیک لوگ جن کے لیے دعائیں کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح علم رکھنے والے اور اس کو پہنچانے والے ان کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں دریاؤں سمندروں کے اندر اور اللہ تعالی کی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں ان کے لیے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے سب دعائیں کرتے ہیں اور ایسے بھی بد وخت ہیں جن کے اوپر سب لانتیں برساتے ہیں ہاں جی تو اس سے براد اس آیت میں کون ہے یہود يحود، یہودیوں کی خصلت یہاں بیان ہو رہی ہے اور اس خصلت کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لانت کا بیان ہو رہا ہے لیکن اس آیت میں تمبی کرنا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی بھی اصلاح کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھنا تم نے یہود والے رویے اختیار نہیں کرنے تم نے اللہ کی کتاب کے اندر بیان ہونے والی چیزوں کو نہیں چھپانا جی حق واضح کرنا ہے خود بھی اتباع کرنا ہے دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دینی ہے اور یہودیوں والے رویے تم نے اختیار نہیں کرنے لیکن دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہود کا رویہ اختیار کر کے کتاب اللہ کو اس کے اندر بیان ہونے والی چیزوں کو چھپاتے ہیں عام لوگوں سے بدلتے ہیں اپنے اپنے فرقے تشکیل دے لیے ہیں اور وہ خانہ ساتھ سلسلوں کو قائم رکھنے کے لیے یہودیوں کے طریقے کے مطابق وہ چھپاتے بھی ہیں بدلتے بھی ہیں تابیلے بھی کرتے ہیں جو جو یہودی کرتے تھے آج مسلمانوں کے اندر بھی لوگ اور بعض علماء مختلف فرقوں کے ذمہ دار یہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں اور یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لانتیں برستی ہیں اور جب لوگ آبادیوں معاشروں ملکوں کے اندر ایسے ہوں جن پہ اللہ کی طرف سے لانت ہو رہی ہو تو یہ وبال کا باعث بن جاتے ہیں معاشروں کے اندر ملکوں علاقوں آبادیوں کے اندر ان کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے ان کی وجہ سے چیزوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کر دیتا ہے لانت کے ساتھ جو اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر انسانوں پر قوموں پر وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو سمجھایا یہ جا رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو کہ تم نے یہود والے رویے اختیار نہیں کرنے لیکن دیکھا یہی یہ جا رہا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے اپنی بات جو اللہ کی شریعت میں نہیں ہے ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ کتاب کا سہارا لیں گے تاویلیں کریں گے چھپا کے اپنی طرف سے باتیں کریں گے تم سمجھو گے کہ یہ کتاب میں ہے جیسے یہودی کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب میں نہیں ہوتی وہ چیز اللہ لیکن یہ اظہار کرتے ہیں جیسے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں جیسے اللہ کی کتاب سے بیان کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو یہ عمل بڑا ہی خطرناک ہے اس کی وجہ سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق ہو جاتے ہیں جو شریعتوں کو بگاڑ دیں ایک ایک گناہ عام گناہ مثلا انسانی جو عوارض ہیں اس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے زنا کر لیتا ہے فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے یہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں کبائر ہیں اللہ پر لیکن یہ چیز کہ دین کو ہی بدل دینا بگاڑ دینا حقائق کو چھپا لینا اور اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی طرف سے چیزیں بنا دینا لوگوں کو اس کی دعوت دے کر ان کا قائل کرنا اپنا فرقہ بنا کے اس کو دین سمجھانا یہ تو ایسا جرم ہے ایسا بڑا گنا ہے اللہ اکبر اس کی وجہ سے وبال آتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لانتے آتی الہ تابو اسلحو و بیا نو فلاطو انرحیم اللہ زینہ مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی و اور انہوں نے اصلاح کی و اور انہوں نے بیان کر دیا وضاحت کر دی فلا اطوب علیہم پس یہ ہیں وہ لوگ جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وہ انتباب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خصلت بیان کی اور ان کے اوپر لانت کی خبر دی اللہ بھی لانت بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے بھی اور سب نیک لوگ لانتیں برساتے ہیں اور یہ لانتیں وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں لانتیں ان کے اوپر برستی رہتی ہیں فرمایا اللہ سبحان اللہ لیکن پھر اللہ تعالیٰ مشفق ہے مہربان ہے اپنے بندوں پر بہت خطرناک گناہ ہے لیکن اس خطرناک ترین گناہ کے لیے بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ گناہ کتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی زندگی کے اندر توبہ ہے اللہ اکبر فرمایا وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی توبہ کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنی غلطی قبول کرے اقرار کرے اس پر اس کو ندامت ہو اس کے نہ کرنے کا پختہ عہد اللہ تعالی سے کرے ان شرطوں کے ساتھ یعنی انسان کی توبہ ہوتی ہے جس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے فرمایا اللہ دین تابو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ ہو اور اصلاح کی ہاں یہاں کیا مطلب بیان کیا ہے کہ توبہ کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو غلطی کر رہے اس غلطی کا اقرار کر لو اعتراف کر لو اس غلطی کو ترک کر دو نہیں توبہ کرنے والے حقیقت میں جن کی توبہ اللہ تعالی کے ہاں قبول ہوتی ہے فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی غلطی چھوڑ کر اسلحو اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں یعنی غلط کی جگہ وہ نیکی شروع غلطی کی جگہ نیکی کرتے ہیں اسلحو کا معنی اسلحو کا معنی یہ بیان کیا ہے ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے کہ اسلحو سے مراد یہ ہے کہ وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ برا عمل چھوڑ دیا لیکن نیکی نیکی نہ کی نہیں توبہ کا معنی پلٹ آنا ہے اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا پورا پورا, پورا پلٹ آنا یہ توبہ ہے اس کا مطلب ہے پہلی غلطی کرتے تھے اب غلطی چھوڑ کر وہ نیک عمل میں آ گئے اسلحو کا معنی کیا کیا گیا ہے کہ وہ نیک عمل کرتے ہیں واب اور تیسری چیز بیان فرمائی چونکہ یہاں مسئلہ بڑا ہی خطرناک بیان ہوا ہے شریعت کو بگاڑنے کا مسئلہ تبدیل کرنے کا مسئلہ چھپانے کا مسئلہ اس کی وجہ سے یہاں توبہ بھی توبہ بھی اس کے اندر تین چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک توبہ مطلق توبہ پھر اس کے بعد اصلاح اور ایک تیسری چیز اس کے ساتھ بیان ہوئی بیانو جس چیز کو چھپایا تھا اس کی وضاحت بھی کرنی ہے کہ کی تھی میں نے یہ شریعت میں یہ بگاڑ پیدا کیا میں نے اس چھپایا تھا اس حق کو وہ واضح کرے اعلان کرے بیان کرے اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی تو وہ بیان بھی کریں جیسے عبداللہ اللہ بن سلام اور دیگر وہ لوگ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے وہ باقاعدہ واضح کرتے تھے کہ یہ یہ غلطیاں ہو رہی تھیں یہ غلطیاں یہ یہودی کرتے تھے اس طریقے سے باتوں کو چھپایا جاتا تھا تو وہ باقاعدہ بیان کرتے تھے تو توبہ کے لیے جہاں اصلاح ضروری ہے برائی ختم کر کے نیک عمل کا کرنا ضروری ہے وہاں اس غلطی کو واضح کر دینا جو شریعت میں چھپایا تھا جو تبدیل کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برے اثرات بھی رک جائیں جن کو غلط دعوت پیش کی گئی تھی ان کو بتایا جائے کہ ہم نے غلطی کی تھی حق بات یہ ہے صحیح دعوت یہ ہے ان لوگوں کو بھی اصلاح کی بندہ کوشش کرے سب کے سامنے حق بیان کرے اور واضح کرے پھر جو ہے وہ توبہ مکمل ہوتی ہے فعلاقا اتوب و علیہم پر یہ ہیں وہ لوگ فرمایا جن کے جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اللہ اکبر بانت طباب الرحیم اور میں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا طباب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مبالغہ ہے رحیم رحمت والا ہوں یعنی بندہ اتنا بڑا جرم کر کے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے لانت ہو جس جرم کی وجہ سے سب لوگ لانتیں برسائیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور شفقت ہے کہ ایسے گناہوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھولتا ہے اور بندے کو موقع دیتا ہے توفیق دیتا ہے تو یہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ شفقت ہے ان وماتوا وهم لعنت اللہ دین قفر وََ ماتو کفار الیہم لانت المتنا سے اجمعین خالدین فیحا لا خفم الاذاب ولام بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا و ماتو اور وہ مر گئے وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافری تھے اُلاق علیہم یہ ہیں وہ لوگ جن پر لعنت اللہ اللہ کی لانت ہے بل ملائے اور فرشتوں کی بھی لانت ہے والناس سے اجمعین اور سب نیک لوگوں کی بھی لانت ہے یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی متعلق ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ اس سے زیادہ واضح کر دیا گیا ہے فرمایا موت سے پہلے پہلے دروازہ کھلا ہے ہاں یہ اس کی اس کے اوپر بعد میں بھی لانت کا معاملہ اس وقت ہوگا اس کے لیے سب رحمت کے دروازے بند ہوں گے کہ جب اسی کفر کی حالت میں اس کی موت بھی ہو گئی پھر تو قیامت تک ہی لانتیں برستی رہتی ہیں ان کے کفر کا جتنا نقصان ہوتا جاتا ہے جو دنیا میں وہ دعوت پیش کر گئے لوگ ان غلطیوں پر قائم رہتے ہیں اور یہ غلطی کرنے والا غلط دعوت دینے والا شریعتوں کو بدلنے والا چھپانے والا اب اسی حالت میں مر گیا اب لوگ اسی کے اوپر چل رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد قیامت تک یہ لانت کے سلسلے اس کے ساتھ جاری رہتے ہاں جو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر گیا وہ بچ گیا اس سے بھائیوں مفصرین نے تفسیر سادی میں اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ کے اوپر مطلق لعنت کرنا تو جائز ہے مثلاً قلود کرتے ہیں ہم جنگ ہو رہی ہے جہاد کا موقع ہے لب حملہ آور ہیں تو ان کے اوپر لعنت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ ثابت ہیں کہ آپ جنگوں میں لعنت کر دیا کرتے تھے اللہ ہم فلا ان فلاں جس طرح مثلا امریکہ حملہ آور ہے تو آپ اس کے خلاف بات کریں انڈیا حملہ آور ہے ان کے خلاف آپ بات کریں مطلق مجموعی طور کے اوپر لیکن انفرادی طور پر کسی بندے کا نام لے کر چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو لانت نہیں کرنی چاہیے کیوں وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو توفیق دے دے اور وہ اس, اس کی اصلاح ہو جائے دیکھو نا ابو جہل کا بیٹا اکرما مسلمان ہو گیا ایسے ہی وہ مشرقین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی بات خالد بن ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چنگے لڑی عہد کے موقع پر کمان کی اپنی فوج کی اور کتنا نقصان پہنچایا ان کی تدبیر کی وجہ سے ستر سے آبا شہید ہوئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے یہ جنگوں کا معاملہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے خالد کو پھر جب ہدایت دی سبحان اللہ اس نے پھر اسلام کے اندر کتنے کمالات دکھائے تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اس لیے یہاں یہ اصول ہے کہ اجتماعی طور پر تو آپ بد دعا کریں کسی پر لانت کریں کسی پر قرود کے اندر اجتماعی طور پر کریں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باقاعدہ نام لے کر انفرادی طور پر کسی پر لانتیں کریں اس سے بچنا چاہیے ہاں یہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے فرمایا ان پر لانت بھی ہے سب کی خالدین فیحا یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں لانتوں میں رہیں گے اور لانت کا سب سے پرا مقام دوزخ ہے اس سے مراد وہ دوزخ میں رہیں گے دنیا میں ہمیشہ ان کے اوپر لانتیں برستی رہیں گی اور آخرت میں وہ دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے لا و انحم العذاب ان کے اوپر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی ولا یون ينظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی اللہ اکبر یہ واضح ہو گئی ہے ساری بات وم وَا واحد اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے لا الہ اللہ نہیں ہے الحا برحق کوئی اللہ مگر وہی اللہ الرحمن جو بہت مہربان ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر یہاں اللہ تعالیٰ کی علوہیت کی دعوت دی جا رہی ہے جو اصل مقصد ہے انبیاء کی بے کا جب اس دعوت کے اندر نقص آتا ہے عقیدہ توحید میں کمزوری آتی ہے خاص طور پر علوہیت کے مسئلے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایسے اس بگاڑ کے بعد ہر چیز میں ہی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی عادات خسائل اور ان کی شرارتیں خباستیں ایک لمبا بیان ہے اس کے حوالے سے جو پیچھے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس کے ذمن کے اندر یہ بات فرما دی کہ بھائی تم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے جو خرابیاں انہوں نے پیدا کر دی شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کیا سب سے زیادہ بڑا بگاڑ شریعت میں کس چیز کے اندر ہوتا ہے اللہ کی توحید کے مسئلے کے اندر بگاڑ اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا انکار کے اندر شرک کا ارتکاب یہ سارے گناہوں کی بنیاد ہے یہ سارے فساد کی جڑ ہے الوحیت کے مسئلے میں اگر یعنی خرابی پیدا ہوتی ہے اور الوحیت کے مسئلے کو اگر صحیح معنوں میں اختیار کر لیا جائے تو یہ ساری اصلاح کی بھی بنیاد یہی ہے جب اللہ کی توحید کے مسئلے کو صحیح معنوں میں تسلیم کر لیا جائے اور پھر الوحیت کا مسئلہ خاص طور کے اندر یہ یہ الحمد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس لیے اس کی میں الوحیت کی وضاحت نہیں کر رہا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ اس کو یاد کر لیں اور الوحیت اور ربویت کے بحثیں جہاں آئی ہیں اس کو آپ تازہ کر لیں اپنے نوٹس دیکھ کے تو الوحیت کا مسئلہ یہ اصلاح کی بھی بنیاد ہے اور الوحیت کے مسئلے میں بگاڑ اور فساد یہ سارے فساد اور شر کی بھی یہ بنیاد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس زمن کے اندر یعنی یہودیوں کے بگاڑ کی بنیاد کے اوپر یہ مسئلہ ان کو سمجھایا کہ مسلمانوں تم نے اس کا پہرا دے کے رکھنا الہم تمہارا الہ کم الم واحد تمہارا اللہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے دو نہیں ہے زیادہ نہیں ہے تین نہیں ہے تین کروڑ نہیں ہے ایک اللہ ہے مسلمانوں تم نے اس توحید کے اوپر قائم رہنا ہے لا الہ اللہ الرحیم نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی اللہ ہاں؟ یہ تمہاری دعوت ہے سارے بگاڑ کی بنیاد بس یہ شرک ہے اور ساری اصلاح جو ہے اللہ کی توحید کے ساتھ ہوگی اور اس توحید کی دعوت کے ساتھ یہ سارا بگاڑ ختم ہوگا انفی خلق سماوات و ما ان بنائے قومی انفی خلق سماوات بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وقت لا فل لے دن اور رات کے بدلنے میں ولفل تجری اور ان کشتیوں میں جن کے جو چلتی ہیں فل باہرے سمندر میں بیما اس چیز کے ساتھ ینفع ان ناسا جو نفع دیتی ہے لوگوں کو و انزل انض اللہ ہو اور اس چیز میں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے منسمائے آسمان سے پانی یعنی پانی میں فاہیا بہل ارزا پس زندہ کر دیا اس پانی کے ساتھ اللہ نے زمین کو بادہ موتے ہا اس کی موت کے بعد و بسا اور پھیلا دیا اس زمین میں من کل تاب ہر قسم کے جانور ب تصریفر اور تبدیل کرنے میں ہواؤں کو بصحابل مستخرے اور بادلوں میں جو کہ مسخر کیے گئے بین اب العرض آسمان اور زمین کے درمیان لایات البتہ نشانیاں ہیں لقومی یا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو یہاں بیان فرمایا ہے اور اس کو اللہ کی توحید کے دلیل کے طور پہ بیان کیا ہے یہ آپ پہلے سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید جب توحید کی دعوت دیتا ہے تو اسلوب عموماً قرآن مجید کا یہ ہے کہ ربوبیت کو باقاعدہ دلیل کے طور پہ پیش کر کے علوہیت کا اس بات کیا جاتا ہے الوحیت کو ثابت کیا جاتا ہے ربوبیت کے دلائل کے ساتھ اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ لوگ چاہے وہ مشرقین مکہ تھے بہت بڑا شرک کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ربوبیت کے انکاری نہیں ہوتے تھے آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا سب کہتے اللہ نے آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے پھر زمین سے پودے کون اگاتا ہے وہ کہتے اللہ یہ کائنات کے اندر یہ اتنا بڑا نظام صورت چاند کا ستاروں کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ سارا کون کرتا ہے اللہ یہ مکے کے لوگ بھی ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے یہ سب کچھ بھائیوں جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے یہ سب ربوبیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں ایک ہے اکیلا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ کا شریک نہیں ہے یہ ہے ربوبیت تخلیق اللہ کا فعل ہے اللہ کے اس فیل میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے یہ, یہ ربوبیت ہے اور الوحیت الوحیت کیا ہے کہ انسان کے تمام افعال اعمال اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے اور کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لیے اللہ کا یہ, یہ کیا ہے الوحیت ربوبیت میں افعال اللہ کے ہیں اور علوہیت میں افعال بندے کے ہیں یہ فرق تو قائدہ یہاں کیا ہے پرانے مجید کا اسلوب دعوت کیا ہے بڑا مضبوط اللہ تعالی نے یہ اسلوب بیان کیا ہے اور سچی بات ہے اگر ہمارے دايان ہمارے دعوت پیش کرنے والے اللہ کی توحید سمجھانے والے جو انبیاء کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کے لیے جس کے لیے انبیاء مبوس ہوئے ہیں جو اصل دعوت ہے اگر قرآن مجید کا اسلوب اختیار کر لیں ہمارے سارے دايان تو ان شاء اللہ نزيد يہ کی توححيد کی دعوت بہت پھیل سکتی ہے شرت کا بہت شاندار رد ہو سکتا ہے اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بیان کرو اللہ کی تخلیق اللہ کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے کمالات کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان یہ چیزیں جو ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں جب ان کو بیان کرے عام آدمی بھی ان چیزوں سے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے اور کائنات کے ان حقائق کو سب تسلیم کرتے ہیں حتیٰ کہ جن کو ملحد کہا جاتا ہے دہریہ کہا جاتا ہے وہ بھی ماننے پر مجبور ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ یعنی یہ, یہ چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ہیں جیسے اس دور میں تھیں تو اگر ہمارے ہاں یہ, یہ انداز اختیار کیا جائے نا بجائے اس کے کہ تنقید کا ایسا انداز ہو کہ جس میں چٹکیاں کاٹی جاتی ہیں اور خام کی تنقیدیں کر کے دوسروں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اس کی بجائے پرانے مجید کا اسلوب دعوت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل کے انبار لگا دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے کمالات بیان کرو اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے کمالات تدبیر کے کمالات اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ان کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو اس بیان میں اتنی لذت ہے اس دعوت کے اندر اتنی محبت ہے کہ کمزور سے کمزور عقیدے والا شخص جو ہے وہ اس کا کبھی انکار نہیں کرے گا جب یہ کرو تو اس کے ساتھ پھر بڑے پیار سے یہ سمجھاؤ کہ اگر ان ساری چیزوں میں تخلیق میں تدبیر میں کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے یہ, یہ انداز دعوت یہ قرآن کا اسلوب دعوت ہے یہ سبحان اللہ توحید کا بیان ہے اور یہ آپ قرآن مجید میں اکثر ہی پڑھیں گے اس مقام کے اوپر بھی یہی بات ہے واحد الہ رحمان الرحیم دعوتی الوحیت کی دلائل دیے کیا آؤ دیکھو یہ نشانی دیکھو یہ نشانی دیکھو لیا قومی جو عقل رکھنے والے ہیں علم اور فہم رکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں کن چیزوں میں ہیں ان فی خلق ثماوات آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو اس آسمان میں سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں سبحان اللہ اس آسمان کی رفت اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنا دیا ہے جو زینتیں یہاں اس کے اندر رکھتی ہیں جو غصتیں اس کے اندر رکھتی ہیں اس کو ذرا بیان کرو یہ کہکشاؤں کا سلسلہ ان کو ذرا بیان کرو ان کا علم اور فہم حاصل کرو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین زمین کے اندر جو گہرائیاں رکھتی ہیں زمین کے اندر جو خوبیاں رکھتی ہیں اس کا بیان کرو جس طرح اللہ قرآن مجید میں زمین کے تذکرے بار بار تذکرے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس طریقے سے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے ان چیزوں کا بیان کرو اور لوگوں کو دعوت دو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کرو اللہ کی الوحیت کی فرمایا اس تخلیق میں آسمان اور زمین کی تخلیق میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی نے ایک عقل دی ہے سب کو اس عقل کو ذرا انگیخت کرو اس عقل کو ذرا یعنی سامنے لے کے آؤ اور بڑے دلائل کے ساتھ بات کرو یہ دعوت ہے بھائی ہاں جی وقت ولہ ہارے جس طرح آسمانوں اور زمین میں اللہ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں رکھتی ہیں ایسے رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں ان کے تبدیل کرنے میں یہ سارا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے رات دن کا سلسلہ سورج کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے وقت کا سلسلہ اس کے ساتھ قائم کر دیا ہے اسی لیے چاند کے اپنے مقاصد ہیں ان کو اس کو بیان کرو دن رات کے آنے جانے کو بیان کرو سورج کتنی بڑی قبت ہے اور اس کے ساتھ وقت اور وقت کا یہ تسلسل اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا لمحہ بھر تاخیر نہ کرنا ان چیزوں کو بیان کرو تو دیکھو ان کے اندر کتنی بڑی بڑی نشانیاں باہر سبحان اللہ بیمافاس وہ کشتیاں وہ بیری جہاز جو سمندروں میں چل رہے ہیں جی ان کے ان کا چلنا پھر سمندر کے اندر اللہ تعالی نے جو نفے رکھ دیے ہیں اور سمندر کے تجارتی سفروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو فائدے دے دیے ہیں اور وہ سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے جہازوں اور کشتیوں کو سامان سے بھری ہوئی کشتیوں کو پانیوں میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو چلنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس قدر قوت دے دی ہے اس پانی کے اندر کیا کچھ رکھ دیا ہے ان کشتیوں کا پانی کے اوپر چلانے کا جو فہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرما دیا ہے اس سے کتنے کتنے فائدے انسانوں کو ملتے ہیں یہ بیان کرو اللہ تعالیٰ کے ان نظاموں کو بیان کرو سبحان اللہ اور پھر اس سے اللہ کی الوہیت سمجھاؤ اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھاؤ بتاؤ یہ کوئی اور کار کر سکتا ہے کیا کسی کی طاقت اور قوت میں یہ چیزیں ہیں ایک سوئی پکڑو پانی میں رکھو ڈوب جائے گی اور ایک جہاز جس پر سینکڑوں ٹن وزن لگا ہوا ہے اور ایک ایک جہاز جس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں انسان سفر کر رہے ہیں سوئی ڈوب جائے گی یہ جہاز نہیں ڈوبے گا اتنا وزن اٹھا کے یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس کے اوپر اللہ نے ایک نظام مقرر کیا ہے اور اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے رکھ دیا اس نظام کو وہ پانی اور سمندروں کا یہ سلسلہ کتنے بڑی تجارت کا رستہ ہے انسانوں کے لیے یہ بیان کرو نظرہ ذرا سمندر کی وسعت کو بیان کرو سمندر کے اندر فائدے کیا ہیں بیان کرو سمندر کے سفر کرنے کے لیے جو تم جہاز بناتے ہو اور پھر آج بھی آج بھی دیکھ لو یہ ساری تجارتیں دنیا بھر کی تجارت جو ہے اس سمندروں کے ساتھ ہوتی اگرچہ ہوا کا ہوائی سلسلہ فضائی جہازوں کا سلسلہ بہت ہے لیکن آج بھی بڑی لڑائی کن چیزوں پر ہے روس آنا چاہتا تھا گرم سمندروں میں اس کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جو دنیا کے باقی ملکوں کے پاس ہیں بڑا گھوم کے آنا پڑتا ہے ہاں جی اس لیے وہ افغانستان میں آ کے پھر پاکستان میں داخل ہو کے پھر بہت جلد قریبی گرم سمندر میں داخل ہونا چاہتا تھا تاکہ اس کی تجارت پوری دنیا میں پھیلے آج چین بالکل یہی کام کر رہا ہے چین جو ہے بالکل یہ کام کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ کوئی تقریباً دس بارہ ملکوں کا چکر لگا کے پھر ب... یعنی بڑے سمندروں کے اندر اس کو آنا پڑتا ہے ہاں وہ... وہ کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ کوریڈور کا جو معاہدہ کر لیا چین نے کہ جی وہ ادھر سے خنجراب سے خنجراب نکلے اور گلگت سے ہوتا ہوا آہ یہ, آہ یہ جو رستہ آپ کا بنتا ہے ہاں جی یہ گوادر تک پہنچے اور بڑے دنیا کے سمندروں کے اندر فوری طور پر داخل ہو جائے اور ساری دنیا کے اندر تجارت کرے حالانکہ کیا فدائی قوتیں ان کے پاس کام ہیں کیا روس کے پاس کم تھیں ساری جنگیں اس کے اوپر لڑی گئی ہیں چین آج کل جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں اپنے پر پھیلانے کے لیے جتنے معاہدے کر رہا ہے وہ یہ سمندر تک پہنچنے کو رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور بھائی یہ کیا چیز ہے سمندر یہ کیا ہے سمندروں کی تجارتیں اور کیا نفع رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسانوں کے لیے ذرا بیان کرو اور اس بیان سے اللہ کی توحید کا تعارف دنیا میں پیش کروانا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی نازل کیا بارشوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کرنا شروع کیا ہے اس کے اندر کیا کچھ رکھا ہے یعنی زمین مردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی کے ساتھ اس کو زندہ کر دیتا ہے بارش کا پانی پہاڑوں کے اوپر اترتا ہے پہاڑوں سے نہریں بنتی ہیں اور دریا بنتے ہیں اور علاقے سیراب ہوتے ہیں پھر کچھ پانی پہاڑوں کے اندر رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے روک کے وہ وہ جو ہے وہ کہ وہ ٹھوس شکل میں برف کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے تاکہ بارشوں کا سیزن تو دو مہینے کا ہے تو دس مہینے یہ اللہ کے بندے پانی کہاں سے پییں گے پھر جب گرم سیزن آتا ہے وہی برفیں پگل پگھل کے پانی بن کے دریا چلتے ہیں اور علاقوں میں پانی ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ کیا کچھ کر دیا اللہ کے پانی کا یہ نظام کتنی اہمیت رکھتا ہے کتنی زندگی ہے اس کے اندر سبحان اللہ فرمایا یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ان چیزوں میں لوگوں بیان کرو اور لو اس سے اللہ کی توحید اللہ کی الوہیت سمجھاؤ اور جانوروں کا دنیا میں یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پھیلا دینا جانور اللہ اکبر کچھ جانور ہیں جن کو ہم جانتے او بھائی اتنے جانور ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کتنا وسیع و سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ ذرا جتنا جتنا تمہیں علم ہو ذرا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہ جانوروں کی تخلیق ان کا پھیلانا سبحان اللہ بعض کیڑے ہیں وہ اگر کام نہ کریں تو فصل صحیح نہیں ہوتی ہاں فصل کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیڑے بنا دیے اور بات وہ بھی ہے کہ پھر اگر وہ اپنا کام کرے تو فصل ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ پیدا کیا ہے کیا کچھ پیدا کیا ہے جتنا گہرائی میں جاتے جاؤ گے اتنا ہی اس کے اندر سے وہ حقیقتیں ملتی چلی جائیں گی انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی یہ عقل کیا کر سکتی ہے لا لایا تل قومی یہ اللہ کی نشانیاں جس پر عقل بے بس ہو جاتی ہے ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے تو عقل کو بے بس کر کے اللہ کے کمالات کو بیان کر کے اللہ کی الوحیت سمجھاؤ لوگوں کو بتسری فر یہ ہواؤں کا سلسلہ سبحان اللہ ہواؤں کا سلسلہ بس صحابل مسخر سما اور یہ بادلوں کا سلسلہ ہوا وہ سبحان اللہ بھاپ اٹھاتی ہے پھر بادلوں کو اللہ تعالی نے ایک نظام رکھا ہے اس بادل کو کہاں لے کے جانا ہے ہوا یہ کام کرتی ہے کہاں ضرورت ہے یہ ساری پلاننگ دنیا میں کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہ کام کرے یہ سارا کام اللہ رب العالمین کا ہے اس نے کہاں بارشیں برسانی ہے کہاں بادلوں کو پہنچانا ہے یہ ہوائیں اور ہوا تمہاری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے ہاں ہوا ختم ہو جائے بندے ختم منٹوں میں سارے ملک آبادیاں تباہ یہ ایٹم بم کیا کرتا ہے ایٹم بم یہ کرتا ہے کہ ہوا کے اندر سے آکسیجن ختم کر دیتا ہے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے سب مر جاتے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نے آکسیجن یہ ہوا جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع و عریض بنا رکھا ہے جو چیز زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی تم سے وصول نہیں کی ہاں دودھ تم خریدتے ہو گندم تمہیں خریدنی پڑتی ہے چاول تمہیں خریدنے پڑتے ہیں بہت چیزیں تمہیں خریدنی پڑتی ہیں تو اسی خریدنے میں ہی تم بے بس ہو جاتے ہو سبحان اللہ لیکن یہ اتنی ضروری نہیں ہے چیزیں جتنی ہوا ضروری ہے زندگی کے لیے پر دیکھو ہوا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ہے اگر یہ خریدنے لگ جائیں تو شاید اس کا خریدنا تو بڑا ہی مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اتنا عام کر دیا اتنا عام کر دیا اللہ اکبر جتنی کائنات میں چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ عام کرتا ہے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا سب سے زیادہ عام یہ ہوا کے بعد پانی سب سے زیادہ ضروری پانی پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عام کر رکھا ہے تو یہ اللہ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اللہ کے کمالات ہیں یہ اللہ کی ربوبیت ہے کائنات کو بنانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا نظام بدا کر رکھا ہے تو بیان کرو اور بتاؤ لوگوں کو اللہ اکبر یہ بادلوں کا سلسلہ کتنا وسیع و عریض سلسلہ ہے یہ ساری چیزیں بیان کرو اور سمجھاؤ لایات قومی یاقلون یہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے عقل و عقل والے لوگوں کے لیے ہاں جی ان کو سمجھاؤ مانیں گے من من شَدِيدُ العذاب, الْعَذَابِ وَمِنَ سے اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے جو پکڑتا ہے من دون اللہ۔ اللہ کے سوا اندادا شریک یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان شریکوں سے اللہ جیسے محبت کرنا ہو اللہ سے بلدینہ آ بنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشدو وہ زیادہ شدید ہوتے ہیں حبن محبت کرنے میں لاہ اللہ کے لیے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یہاں شرک مراد ہے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب دیکھیں گے وہ اللہ کے عذاب کو اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَىٰ کے قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ شدید العذاب بہت سخت پکڑنے والا ہے عذاب والا ہے اللہ اللہ اکبر پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے دلائل ربوبیت کے دلائل بیان کر کے اللہ کی الوحیت کو سمجھایا الہ واحد کا تعارف یہ بیان کیا اور اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا جو علوہیت میں شرک کرتے ہیں غیر اللہ سے رشتے ناتے جوڑتے ہیں تعلقات قائم کرتے ہیں غیر اللہ سے اس طرح محبتیں کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے جو رشتہ اللہ سے ہونا چاہیے تھا وہ غیر اللہ سے رشتے وابستہ کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا جہاں توحید بیان کی ہے وہاں شرک بیان کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو شروع دعوت ہے کہ ایک جنت بیان ہوتی ہے ساتھ دو در بیان ہونا شروع ہو جاتی حلال کے تذکرے ہوتے ہیں ساتھ حرام کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں توحید کا بیان ہوا ہے ساتھ شرک کا بیان ہوا ہے جب زد جو ہوتی ہے نا اس سے بات زیادہ نکھرتی ہے بات زیادہ سمجھ آتی ہے یہ عام اصول ہے منطق میں کہ چیزوں کو پہچانا جاتا ہے ان کے زد کی ان کی زد کے ساتھ یہ اگر سیاہ نہ ہو تو سفید کا پتا ہی نہ چلے یہ سفیدی کب پتہ چلتا ہے جب سیاہی موجود ہو سمجھائی نا یہ ازداد جو چیزیں ہیں نا متضاد ایک دوسرے کی ضد ان چیزوں سے صحیح خبر ہوتی ہے صحیح علم ہوتا ہے زیادہ صحیح فہم حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ اسلوب عام ہے بعد لوگ اس کے بارے میں یہ جو جدید ہے نا وہ اس کے اوپر نا عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں جی کہ یہ کیا ہے جی یہ کیا ہے جی قرآن کا یہ طریقہ کیا ہے تو یہ وہ ہیں جن کے اندر شر ہے شیطان بیٹھا ہوتا ہے ان کے اندر اور ان سے باتیں کرواتا ہے ورنہ قرآن تو دعوت کی کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے انسان کی فطرت کو بنایا یہ کس چیز کو پسند کرتا ہے کس چیز سے متاثر ہوتا ہے کس چیز سے اثر قبول کرتا ہے اس اللہ کا یہ کلام ہے اس اللہ کی طرف سے قرآن ایک دعوت کی کتاب ہے تو اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی اصلاح کیسے ہوگی ان کو باتیں کیسے سمجھ آئے گی جی؟ تو اللہ تعالی کیونکہ خالق ہے نا فطرت کا خالق ہے جو کچھ بنایا اسی نے بنایا تو انسان کو کس طریقے سے بات صحیح سمجھ آئے گی تو قرآن اس فطرت کی دعوت پیش کرتا ہے فطرت کا انداز ہے اس کا اللہ اکبر ہاں اب ذکر ہو رہا ہے کہ بھائی جنہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا اتنے بڑے بڑے دلائل دیکھنے کے باوجود وہ کون ہیں جنہوں نے شرک اختیار کیا اللہ اکبر فرمایا وَمِن اور انسانوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں اندازہ جنہوں نے دنیا کے اندر انسانوں میں سے جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے اللہ تعالی کے برابر لا کے دوسروں کو کھڑا کر دیا کتنی بے عقلی کے کام ہیں پہلے کہا تھا لیا قومی یا جن کو توحید سمجھ آئے گی وہ عقل والے ہیں جو توحید کو نہیں سمجھتے اور شرک میں مبتلا اس کا مطلب ہے ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ورنہ بتاؤ اتنے بڑے کائنات کا مالک خالق مدبر تدبیر کرنے والا نظام چلانے والا ایک جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو لا کر آپ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں بتاؤ اس سے بڑی بھی دنیا میں کوئی جالت ہو سکتی اکبر کحب اللہ تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں ان شریکوں سے جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے او بھائی یہ محبت عبادت ہے محبت جو ہے یہ جس طرح ہر چیز کی طرف سے عبادت ہوتی ہے نا زبان کی عبادت ہے ذکر کرنا ہاں باقی نماز پڑھتے ہیں آپ آزا و جوارے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ محبت دل کا فیل ہے دل کا فیل ہے یہ محبت کرنا تو یہ محبت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے ہاں جی محبت جس طرح ذکر اللہ کے لیے خالص ذکر ہو اور اس ذکر کے اندر کسی غیر کو شریک نہ کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت میں بھی کسی غیر کی محبت کو شریک نہیں ہونا چاہیے فرمایا کہ یہ بدبخت وہ ہیں کہ جو پہلے شریک بناتے ہیں اللہ کے پھر ان کے ساتھ محبتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہاں جی ان کے ساتھ بڑے رشتے ناتے جوڑتے ہیں بڑی گہری عقیدتیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ حالانکہ یہ ساری محبتیں الوحیت والی یہ اس سے یہ نہیں ہے کہ بیوی بی کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے بیٹے کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے وہ محبت جو اللہ کے لیے خالص ہے اس کے اندر کسی کو شریک نہ کر یہ مطلب اللہ اکبر فرمایا بلدین آمنوا اشد حب اللہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ بڑی سخت محبت کرتے ہیں ہاں ایمان ایمان جو ہے نا جی اس کا اظہار محبت کے ساتھ ہوتا ہے تکلف کے ساتھ تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے لیکن دل کی محبت کے ساتھ جب اللہ کے لیے عمل کیا جائے وہ عمل خالص عمل بنتا ہے اور پھر یہ کیفیت مومنوں کی اللہ کے ساتھ گہرے تعلق سے ثابت ہوتی ہے فرمایا ایمان والے اللہ سے بڑا بڑی محبت کرتے ہیں کوئی محبت اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی نہ اولاد کی محبت نہ ماں باپ کی محبت نہ یہ محبت ہی الگ ایک ایسی چیز ہے جس کا موازنہ مقابلہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتی ان کا نا اباؤ کم و بناؤ کم و اخوان حکم وضواج حکم و شیرت حکم الیکم من اللہ, فی سبیل حتی اللہ, بعمر اللہ لا ایک فاسقوں کی محبت جو اولاد سے زیادہ ہوتی ہے ماں باپ سے زیادہ ہوتی ہے رشتہ داروں سے زیادہ ہوتی ہے بیوی سے زیادہ ہوتی ہے اور تجارتوں سے اموال سے گھروں سے زیادہ ہوتی ہے پتہ کب چلتا ہے کسی سے چلتا ہے اللہ نے ایک ایسا عمل پیش کر دیا کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے کہ دنیا کی ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے اللہ نے اس کے لیے ایک عمل کو پیش کر کے مسئلہ وادے کر دیا کسی اور نہ نماز کا نام لیا نہ روزے کا نام لیا کسی اور کا نام نہیں لیا فرمایا یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو جو بندہ جہاد کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو ہر چیز سے زیادہ اپنا رب پیارا بجحادن فی سبھی تو فاسق لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے غیروں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہوتی ہے ایمان والوں کی محبت اللہ تعالی سے خالص ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی محبت اللہ کی محبت کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی ایمان والوں کی محبت اور فاسکوں کی محبت یہ دونوں کا فرق اللہ تعالی نے بیان فرمایا اللہ اللہ وَلَو الَّذِينَ يَرَوْنَ لِلَّهِ <جميعًا> فرمایا یہ ظالم اللہ کے شریک بنانے والے اللہ کے بالمقابل دوسروں کو کھڑا کرنے والے جب قیامت کے دن دیکھیں گے سبحان اللہ کیا نظر آئے گا کہ وہ دنیا میں جو کہتے تھے ہمارے پاس طاقت اور قوت ہے ہم یہ کر دیں گے ہم تمہیں بچا لیں گے ہم تمہیں چھڑا لیں گے ہمارے کاؤنٹر ہوں گے وہاں اور آ جانا بتا کر فرشتوں سے کہہ دینا میں فلاں صاحب فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں فلاں مرشد تھا میرا تو میرا کاؤنٹر لگا ہوا ہوگا یہ تمہیں یہاں پہنچا دیں گے اس قسم کے دھوکے دینے والے جب وہ نظر آئے گا کچھ نہیں ہے ان کے پاس اسی طرح الجے ہوئے پھنسے ہوئے اللہ کہے گا مالک اللہ تنا سرون اور مدد کیوں نہیں کرتے اب دنیا میں کہنے والوں ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے بتاؤ آج تمہارے مرید پھنسے ہوئے ہیں بتاؤ کیوں نہیں مدد کرتے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے چھوٹ بولا تھا ہم نے غلط کیا تھا ہم نے دھوکا دیا تھا فائنہ دن فی الداب مشترکون یہ پیر بھی اور مرید بھی یہ سارے اللہ کی پکڑ میں ہوں گے اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے اور ان کو اللہ ہتھ بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی سب ایک ہی رستے کے اوپر چل رہے ہوں گے تو فرمایا کہ ان قبت للہ جمعہ آج کسی کا اختیار نہیں ہے آج کسی کی طاقت قوت نہیں ہے یہ دنیا میں جو بڑے بڑے بنے بیٹھے تھے قوت طاقت لے کے بیٹھے تھے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے وہ قیامت کا دن وہ حشر کا موقع کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا اللہ اکبر کوئی اختیار نہیں کچھ نہیں یہ دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے آزمائشوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں بڑے بڑے اختیارات اور قوت کا مالک بہن, لوگ بن کے بیٹھے ہیں تا یہ بڑے بڑے ملک طاقت بن کے بیٹھے ہیں سپر پاور بن کے بیٹھتے ہیں تو یہ دنیا کے اندر امتحان کی دنیا میں دھوکے کی دنیا میں یہ کچھ چلتا ہے لیکن آخرت میں تو نہیں چلے گا آخرت میں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب وہ دیکھیں گے دیکھو نا آج ہماری حکومتیں امریکہ کی مخالفت نہیں کر سکتی ان کی پالیسیوں پر چلنا ان کی مجبوری ہے کہ جی ان کے پاس طاقت ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ستیہ کر دیں گے یہ تو ہمیں بالکل برباد کر دیں گے اللہ یہی وجہ ہے نا خرابیوں کی وجہ خلطیوں کی وجہ یہی چیز ہے لیکن قیامت کے دن کی کیفیت یہ نہیں ہوگی دنیا کے اندر طاقت کا تبادن بڑا ہی بگڑتا ہے ہر طرح کی کبتیں رکھنے والے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کوئی طاقت نہیں ہوگی پھر وہ پھر ان کو پتا چلے گا حقیقتوں کا اور جب پتا چلے گا استبرع اللہزین اتبعو من اللہزین تبعو ورعب العذاب و تقطعت بہم الاسباق وقال اللہزین اتبعو لو ان لنا کرتا فنتبرع منہم کما تبرعو منہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار استبرع اللہزین اتبعو جب بے زاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی من الزینہ ان لوگوں سے اتبعو جنہوں نے پیروی کی یعنی مرید بیزاری پیر مر کا اظہار کر رہے ہوں گے اپنے مریدوں سے ورعب الضاب اور دیکھیں گے وہ عذاب کو بطا قطعت اور کٹ جائیں گے قطع ہو جائیں گے بےم الاسباب سارے تعلقات اسباب سب ختم ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے بقال اللہ دین اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی جو پیچھے چلے لو اللہ کر راتن اگر یہ کہ ہو ہمارے لیے ایک بار واپس جانا دنیا میں فن تبرزاری کا اظہار کریں گے ہم ان سے کما تبرعو مننا جیسے کہ بیزاری کا اظہار کیا انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہم سے کزال اسی طرح یریحم اللہ ہو دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسراتن حسرتیں بنا کے علیہم ان پر وماہم اور نہیں ہوں گے وہ بے خار جینا نکلنے والے من النار آگ سے دنیا میں بڑے دعوے ہوتے تھے کہ جناب ہم تمہیں چھڑائیں گے ہم تمہارے کام آئیں گے یہ بڑے بڑے دعوے کر کر کے دنیا میں لیکن جب حشر کا وقت ہوگا حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا تو آپ یہ سارے کتا ہاں تعلق کر رہے ہوں گے بےزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے اس تبرزی جن کی تابے کی جاتی تھی جن کے پیچھے چلا جاتا تھا جو بڑے سمجھے جاتے تھے جن کی تقلیدیں ہوتی تھیں جن کے نام پر یہ سارے سلسلے چلتے تھے جب وہ کہیں گے بیزاری کا اظہار کریں گے وہ سارے بڑے وڈیرے پیر اور مرشد اور یہ سارے سلسلے جن جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی اور جن کی باتوں کو دین سمجھا جاتا تھا جن کو بڑا مان کر ان کے پیچھے چلتے تھے لوگ قیامت کے دن وہ سب بڑے انکار کریں گے کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے من اس تبرا یہ جتنے جتنے ہوں گے نا بڑے بڑے یہ سب کا انکار کر دیں گے یہ ہمارے ہم یا اللہ ہم سے واقف ہی نہیں ہے بہ من دعا غافلون وہ فلون کہیں گے میں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہمیں پکارتے تھے سب انکار کر دیں گے سب دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان انہوں نے ظلم کیا ہمارے ناموں پر یہ سب کچھ کیا یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بیزاری کا اظہار کر دیں گے اللہ اکبر فرمایا یہ سب رشتے ناتے یہ سب سلسلے جو دنیا میں قائم تھے وہ سب ختم ہو جائے سب سب تعلقات کا خاتمہ ہو جائے گا ہر انسان اکیلا لا زیر وا تم وزرا اخرا کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کے نہیں کھڑا ہوگا ہر انسان اپنے حساب کے لیے اکیلا کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے رہا ہوگا یہ حقیقتیں جب کھلیں گی تو یہ چیزیں بازیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں بتا دیا کہ حقیقتیں یہ ہیں مانا نہیں ہے نا اس کے خلاف کیا ہے نا قیامت کے دن تو یہ حقیقتیں کھل جائیں گی لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ کے قرآن سے اللہ کے نبی کی حدیث سے حقیقتیں مان لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں اور یہ قیامت کے دن ان مصیبتوں کا شکار نہیں ہوں گے بکال اللہ دینا کر وہ جو پیروی کرنے والے ہیں پیچھے چلنے والے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ اگر ایک بار ہمیں موقع مل جائے نا ہم دنیا میں واپس جائیں تو ان ظالموں نے جیسے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے نہ تبرا ہم ان سے بیزاری کا اظہار کریں کما تبرہ او جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہم تو دھوکے میں رہے ہم تو جناب ان کو یہ یہ سمجھتے رہے تو ہم سے غلطی ہوئی یا اللہ ایک مرتبہ اگر تو واپس لے کے جائے نا تو جناب ان کو ہم دنیا میں جا کے پکڑیں گے اور پکڑ کے پھر ان, کا ان, کو, ان کو رگڑیں گے ان کے ناک زمین پر اور بتائیں گے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اے اللہ اگر ایک موقع ہمیں تو دنیا میں دے دے تو کم از کم ہم ان کا تو ستیہ ناش کر دیں جن کی وجہ سے آج ہم پھنسے اللہ اکبر لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہاں ہوگا کدا لِک یریحم اللہ حسرات یہ جتنے عمل کیے جتنی محنتیں کی جتنے صدقے کیے خیرات کیے اور چڑھاوے چڑھائے مال خرچ کیے محنتیں کی جا جا کے لمبے لمبے سفر کر کے بڑے بڑے عرصوں میں شریک ہوئے بڑے بڑے سلسلے انہوں نے کیے فرمایا یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ حسرتیں بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں حسرتوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوگا ہاتھ ملنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ اکبر بماہم بخارجین من النار اور اس شرک کی وجہ سے سب کو جا رہے ہوں گے جن کو اللہ کے اللہ کا شریک بنایا جن کو جن کو پوجا جن کے پیچھے چلے جن کی باتوں کو دین سمجھ کے ان کی اتباع کرتے رہے سمجھا گئے یہ سب دوزک کو جا رہے ہوں گے اور سب کو باندھا جا رہا ہوگا اور پیر بھی اور مرید بھی اور مرشد بھی اور یہ پیچھے چلنے والے بھی اور سارے یہ جا رہے ہوں گے اور کسی کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی نہ ان کو دوزک سے نکالا جائے گا اللہ اللہ علیہ اللہ سبحانہ